ملدہ ہے من کردار ہے لکھ مار نئیم عزیلا نم آج کا گھر سورا آئی سے شروع ہوتا ہے تیسواں پارہ سورج ایک سو پانچ یہ وہ سورت ہے جس ہے جس کے مطابق ایک عام کہانی مشہور ہے بچپن سے آپ سنتے چلے آئے ہوں گے آابلو کی کہانی چند الفاظ میں دوہرا دوں اس کی تصویر یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یعنی نبوت سے چالیس سال پہلے اس سنانے میں یمن کا ملک حدشہ کی سلطنت کا ایک صوبہ تھا اور وہاں عیسائی گورنر تھا اس نے اپنے ہاں ایک گرجا بنایا اور چاہا یہ کہ وہ گرجا کابر کی طرح اربوں کے لیے ایک مرثل بن گیا لیکن اربوں کو جو تعلق سانبا سے تھا وہ کسی بھی دوسرے ماں سے تو ہی نہیں کرتا تھا سوال تو وہ پرتھ گاہ کا نہیں تھا وہ ان کا ایک سو بھی تھا اس کے ساتھ گہرے جذباتی بھی اور مفادات کے تعلق بھی وابستہ تھے مختصرم یہ کہ اس کا وہ گرجا کامیاب نہ ہوا تو اس نے چاہا یہ کہ کابے کو اسمار کر دیا جائے تو پھر تو یہی گرجا باقی رہے گا تو اس مقصد کے لیے وہ ایک بہت بڑا لشکر دردار لے کر کابے پہ چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلا اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے اسی اعتبار سے اسے ہاتھیوں والا کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی چڑھائی کی خبر سنی مکے والے نے تو وہ بچوں کو چھوڑ کر بہاڑیوں میں جا چکے نبیت الصلی اللہ علیہ وسلم کے بادہ ابو مصلب یہ قابل کے متولیوں کے بزرگ سب سے بڑے بزرگ تھے تو ان کے کچھ پروف یمن کی پال والا چپاہی لے جائے تو یہ آئے تو کچھ لوگ ان کے کچھ ارد میں دے گئے تو یہ اس کمانڈر کے پاس پہنچے ہوئے ان سے کہا کہ تمہارے سپاہی میرے کچھ پروف ووف لے آئے ہیں انہیں واپس بنا دیے گیا انہیں کہنے لگا کہ میں سمجھا تھا کہ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ کارڈوں کو نہ ڈھایا جائے تم تو اپنے اردو کے انہوں نے کہا کہ پوتوں کا میں مالک ہوں اس لیے ان کی عبادت کے لیے میں آیا ہوں سادے کا رم اور ہے وہ اپنے گھر کی عبادت خود کر دے گا مجھے کہنے کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اسے وہ اپنے روپ لے کے چلے گا اس نے چڑھائی تھی مکے پر तो सोखा लीवे ने ये जो आधा लीबे हैं इन्हें भेजा ये कैंकियां उठाती थी छोटी छोटी एक चोट में दो पन्नों में युवकों से कैंकियां गिराती थी तो वो हाथी पर सवार जो चुकाही थे उनके सर में जाके लगती थी और हाथी के ایک سو हुई ہوئی نکل جاتی और اور اس طرح سے وہ ہاتھیوں وادے کی فوج بسم ہو کر رہ گئی اور کعبہ ماسوس ہو گئی یہ ہے وہ تقسیم جو شروع سے اس سورج کے متعلق بتائی جاتی ہے تو یہ چیز کے اس قسم کی تاریخی اور آیات کے وجہ کرنے والے کیونکہ اہل عزم تھے اس لیے عفر اسلام کے بری بات کی بات ہے انہیں عربوں کی خصوصیات کا بھی پتہ نہیں تھا ان کے کریکٹرسٹک کا پتہ نہیں تھا عرب ایسی کون نہیں تھی کوئی چڑھائی کر کے آئے تو وہ اپنی دستیوں کو خالی کر کے گاڑے میں جا چکے وہ تو کٹ مرنے والی قوم تھی اسلام سے پہلے کی بات میں صرف اربوں کی خصوصی آپ بتاتا ہوں اور پھر اگری چیز یہ کہ اگر دشمن ان کے اوپ میں گیا ہے ان کے سپاہی یہ عرب کلیکٹر کے خراب تھا کہ وہ اپنے ارف مانگنے کے لیے دشمن کے پاس جا کے درخواست کرے اور کبھی یہ نہیں کرتا تھا اور پھر یہ چیز عبد المطلف کے نزدیک اپنے ارف کہنے کے مقابلے میں زیادہ سیمتی تھے یہ چیز بھی عرب کرپشن کے خلاف تھی یہ ساری چیز تو خود عربوں کے کرپشن کے منافی ہے پانی بنانے والے نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کی نقصیات کو ہی سامنے رکھا جائے اور پھر اگلی بات تو وہ جو بنائی گئی وہ تو جب تک کچھ اس قسم کی پلس لاٹی کی درمیان میں داخل نہ کی جائے تو مدد دلچسپ بنتا نہیں ہے آبادیل کے پنجوں میں اور چوت میں کینکریاں دی ان سے انہیں حسم کرا دیا اور اس طرح سے قابل کو بچا دیا یہ جاہلیت کے زمانے کے قابل کا ذکر ہے جس میں انہی کے فوج کے مطابق تین سو ساٹھ بد رکھے ہوئے تھے اس کو خدا نے ایسے بچایا اور خود جب اس تربیت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے تو کتنی ہی دار پالا جلا نہ کوئی ابادی بائی نہ اس میں چینتی ہے پھینکی جب تک وہ بٹوں کی آواز جا لن تھا اس وقت تو اللہ ہے تو اس کے بچانے کی بڑی فکر رہی اور جب وہ خادو سے کم خدا کا گھر بن گیا تو پھر جس طرح جیتا ہے آ کے اسے ڈوبے جس طرح جیتا ہے اسے آ جلائے پھر میں بھی ان کی فکر نہیں ہوئی یہ کہانی ہے جو ہمارے یہاں ہی آتی ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جب بھی ہمارے کسی بات پہ سب سے اتفاق ہوتا ہے تو وہ باطن پہ اتفاق ہوتا ہے یہ تفصیل بھی اس کی متفق الگ ہو جاتی ہے بات اتنی صاف ہے اس کے اندر بات یہ پڑی ہوئی ہے لیکن تیرے دماغ میں دکھ کھانا ہو تو کیا کہیے یہ ٹھیک ہے کہ کسی زمین نے چڑھائی کی تھی اب اس کے الفاظ آپ دیکھیں گے کس طرح سے حقیقت کو نمایاں کر کے سامنے لے آ رہے ہیں بات چلی आ رہی ہے اس چیز کی کہ قرائش اس مخالفت میں انتہا تک بن گئے اسلام کی مخالفت میں مسلمانوں کی مخالفت میں حضور ندیت مسلمہ ہو رہا ہے مسند کی مخالفت میں اور اب وہ خوشیاں تدبیر کر رہے تھے اس بات کی کہ اس فطرے کا علاج یہ ہے کہ یہ جو سر فتر ہے معذرنا خود ندی کے انسندہ ختم کر دیا جائے اس کے بعد وہ جلس کا واقعہ پیش آیا یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی اربھی زبان خفیہ تدبیر کو قید کہتے ہیں قرآن نے دوسرے مقامات میں یہ کہا ہے کہ تمہارے یہ بقائد یہ خفیہ تدبیروں یہ رسولہ صلیم کو جان سے مار دینوں کی بھی جو تم نے مشورے خفیہ کیے تھے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو ناکام بنا دیا اب اس سے پہلے یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ اس قسم کی جو خوشیاں تقریرات کی جاتی ہیں ایسے اخبار کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں اس میں نہیں کرتے یا کم از کم تمہارے ذہنوں میں وہ اجاگر ہو کر نہیں آتے اور وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ساری روپیہ تدریل کو ناکام بنا کر اپنی تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تماشا دیکھ چکے ہو یہ وہ کرائش تھے جو اس زمانے میں موجود تھے جب وہ چڑھائی کرنے والا آیا ہے وہ ہاتھیوں کی فائل لے کر آیا ہے وہ لوگ فون میں موجود تھے تین سے کہا گیا کہا یہ دیا کہ المپرا کیسا سہارا رکھ دو کر यह اصاد کی تم یہ خفیہ سازشیں کرتے ہو تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ ایک بہت بڑی خفیہ سابت کرنے والا ہاتھیوں والا آیا تھا یہ اس کی خفیہ سازش کیا تھی آگے ہے انم یا یہ ان کی ہوں تو کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کی خفیہ سازش کو کس طرح سے ناقام بنا دیا گیا تھا یہ خفیہ سازش یہ تھی اور یہ چیزیں ان لوگوں کے ہاتھ کے شہرا ایک چلان کے اندر موجود ہے اس زمانے میں تو لکھی ہوئی تعریف کوئی ہے ہی نہیں اربوں کی تو کوئی لکھی ہوئی کتابیں نہیں تھی قرآن سرخت عربی کتابیں لکھی گئی ہے اس قسم کے واقعات جو تھے اور جو واقعہ بڑا مشہور تھا ان کے شوہر اپنے شیروں میں اپنی نظروں میں اس قسم کے واقعات کو مرفون کرتے تھے وہ گھروں میں سماعت ہوتے تھے ان کے اندر سے یہ مزو ہو جاتا ہے وہ چیزیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا مکے سے کسی نے की کی تھی وہ تین تھے انہوں نے اس کو بتایا کہ بجائے اس کے سیزن راستے کی مکے پہ چڑھائی کرو پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے سے ایک راستہ آتا ہے ہم فریوینسی کا है نہیں ہے وہ راستہ وہ چھبانوں کا راستہ آتا ہے उसमें से अगर खगोशी से तुम आ जाओ तो ऐसे बक्का को उस वक्त पता चलेगा जब तुम उसके खेती ऊपर ये की कैद ये की मुखिया साजिश चुनाचिए वो शाहरा को छोड़कर इन उन रास्तों से आया जो नक्के बच्चों के उर्गर पर छोटी छोटी पहाड़ियां सारी वो उन पहाड़ियों के पीछे से اس قسم کا وہ کتنے راستہ جو تھا کچھ میں سے آ رہا تھا اور اس میں آتا اتنا تھا ان کے سر پر, پر لیکن اس زمانے میں بھی اور آپ کا خیال یہ جو گرمڑا گرمڑوں کی آوازیں ہیں ان سے تو یہ پرندے جاتے یہ سیلوں اور ان کیفیت یہ تھی کہ وہ بائن صرف یہ جانتی تھی کہ بہت بڑا قافلہ بہت بڑا لشکر اگر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر اڑتی چل جاتی تھی کیونکہ انہیں عدم تھا کہ قافلہ ہے اور یہ کہیں جا کے جب قیام مقام کرے گا تو وہ کچھ ملے گا کھانے پینے اور اگر یہ ہے تو پھر فوج تو جب جانے لگانے جھنگ میں لڑے گی تو اس کے پاس تو یہ گردوں اور چینوں کی مو ہے سر جتنا زیادہ سامان اتنا بڑا جزیرہ تلاش کر تو انہیں کہیں مل نہیں سکتا چنانچہ اس زیادہ نے یہ عام تعدیت یہ تھی کہ فوج اگر کہیں کود کرتی تھی تو یہ گردوں اور چیلے یہ ان کے اوپر ساتھ ساتھ منگاتی ہوئی چل رہا کرتی تھی یہ ان کے شاہ کے تناب میں یہ چیلے موجود ہیں وہ خوشیاں راستہ سے اس نے اختیار کیا لیکن یہ چیلے اور گدوں کو کیا کرتا یہ اوپر سے اس کے ساتھ ساتھ میں کروں تو انہوں نے اڈوما اردوں کو کہ اگر کہوں اس طرح سے کسی ایک خاص راستے کے چیلے اور گدے اڑتی ہوئی آئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ نیچے کوئی آ رہا ہے تو انہوں نے یہ محسوس کر لی ہے کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جملے وکیل آ رہا ہے اور وہ ان راستوں سے آ رہا ہے جو عام کھلے لوگ شہراہے نہیں ہیں تو جب انہوں نے یہ معلوم ہو گیا آپ نے کورونا نے دیکھا ہوا کبھی پرانے بنانے میں جہاں جہاں شہروں کے درد पहाड़ियाँ होती थी वो उन पहाड़ियों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर बोर्डर पत्थर करके और उनके आगे डकड़ियां लगाते उठते थे अगर जनून कहीं नीचे से आ रहा है तो बड़ा आसान ये था कि उधर पहुंचे और उनके सामने में बोर्डर को रोकने वाली जो लकड़ियाँ हैं उनका एक रस्ता काटा तो आप सोचिए कि पहाड़ी के ऊपर से दस दस हजार महंगा पत्थर जो रुकेगा तो वो नीचे क्यों नहीं कर दो हिम्मत वाले ने अपनी पहाड़ियों के ऊपर जो सामान्य सारे बना रखा हुआ था वहां रोड की तो गंग थी तो ये सारी चीजें इन पहाड़ियों के ऊपर रखी हुई वर्षी थी جب انہوں نے اس طرح سے تینوں اور جدوجن غمادی کی اس آنے والے کے راستے کی تو وہ فورن ادھر سے ان پہاڑیوں کے اوپر چلے اور وہ جا کے انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے کرنا کیا تھا وہ گردن روکنے والی لکڑیوں کے رستے انہوں نے کاٹے تو اوپر سے جو یا گرنا شروع ہوئے ہیں تو لڑکتے ہوئے انہوں نے نیچے لڑکے بھرکٹ میں ڈال دی اور اس طرح سے ان کی خوفیت سازش وقت کی ناکام یہ تھا واقعہ اور یہ دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے یہی کہا کہ تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے الم کہ یا تم نے نہیں دیکھا کہ پھر قرآن نے وہ ہاتھیوں والی یعنی فوج کے ساتھ کیا, کیا تھا انکئی ہوں کی تدبیر کیا ان کی وہ جو خصیات سازش تھی اسے ماکام بنا کے نہیں رکھ دیا کیا تھا وہ ارپنا انادی کا یہ آبادیل ہمارے یہاں پنجابی میں کیا الم کنگن میں نہیں نے تو مشکل جو ہے تو نمگردی کے ہوتے ہیں ہم ان کا ترجمہ پنجابی میں کر دیتے عربی زبان میں آزادی کے مانے ہوتا ہے جنڈ کے جنڈ یہ ان پرندوں سے کو ان کو چیڑیا کو کہتے اس کے معنی ہوتا ہے کوئی پرندے جب جب کے جھنڈ میں اس طرح سے زیادہ تعداد میں جوڑے تو ان کو کہتے ہیں آبادی پیر آزادی یہ एक एक दो नहीं इनके पूरे झुंड के झुंड ऊपर इनके उड़दे भरे जाते थे तो इनके उड़ने से फिर तुम्हें मालूम हो गया तर्मीहीन जो हो जा रहा है जिन से दीहीन इन चिड़ियों ने कंकड़ियां नहीं लगाई ये तरमीहीन इसका फाइल वही है जो आगाम करण का फाइल है तुमने تو اس سے سب میرے ان پر یہ بڑے میرے پتھر جو تھے ان کی بارش برسا دیانے ہم کافی معصول اور اس کے نیچے وہ ہاتھی گے چڑھ آیا تھا وہ دیکھیے کس طرح سے اس کے رہ گیا نیچے سے تھا اس کا کر یہ ختم کر دیا گیا تو اگر کے اس قسم کے منصوبے باندھنے والے روپیہ سادشے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں لیکن اس قسم کی چیزوں سے وہ چوٹ جاتے ہیں تو وہ سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں تم بھی جو یہ سازشیں کر رہے ہو اس وقت اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف نبی عدم قدم نا اولا قدم کے خلاف تو یہ ان سازشوں کے اندر بھی ایسی چیزیں مزیدار ہوں گی کہ تم دیکھو گے کہیں جو ناکام رہ جائیں گے ہماچل یہ جو سازش تھی کہ نبی کے سنگر نہ آئے دن کو رات میں سوتے سوتے ان کے مقام کے اندر قدم کر دیا جائے یہ تازش کی ناکام ہوئی اور ابھی وہاں سے بالکل حفاظت سے نام سے وہاں سے نکل گئے مکے کی طرف مدینے کی طرف اجرت کر کے آ گئے تو قائم سے یہ گیا ہے کہ یاد رکھو مخالفے تو میں اس قسم کی خوشیاں کام سے کام نہیں دیا کرتی نکل کر نظر کر کاجے اور مخالفت کرنی ہے تو یہ چیزیں ناکام ہو کے رہا کرتی ہے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کیسے ناکام ہوئی تھی اسی طرح سے تمہاری بھی یہ چیز ناکام ہوگی یہ ہے یہ پورا اس چیز میں راج راجیت جس میں وہ چڑیوں کے پنجوں میں کنکریاں دے کے ہاتھیوں کے نشوں کو منوایا جاتا ہے انہیں سے کہا انہیں پہ مخاطب کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ کچھ کیا تھا انہیں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو کتر مارے تھے اور صرف جیم ہے سنگے گی جسے کہتے بڑے بڑے سنگر جنہیں جاگت کیا جاتا اس قسم کے بڑے بڑے کچھ جو تھے وہ تم نے بڑکائے وہاں سے اور ان کو سفا کر کے رکھ دیا جن میں یہ جو حج میں شیتان کو کینکریاں ماری جاتی ہے نا تو شیتان ہے نہ سارے آدھی جا کے ساتھ ساتھ مارتے ہیں اور وٹ وٹ کے مارتے پنجابی مادہ مارتا ہے کہ میں تو میں ڈر مال اٹا والا تھا लेकिन क्या बात है उनका कानून कादा चौदह लाख हर साल साथ चलते हैं जूते ये सारे कुछ उनको मारते है, वो उसी तरह है, वो रहे से काम और जान करे ऐसे हटते रहते होता है वैसे तो वैसे हजार भरोको मार रहे है वो उसी तरह ऐसी खड़े होता मरते ही नहीं कहानी یہ وہ تین تھے جنہوں نے رداری کر کے گپے راستہ بتایا تھا انہوں نے اربوں نے جانچ معلوم کیا تو انہیں یہاں سنسار کیا تھا اور کہا تھا کہ قرم کے ساتھ رداری کرنے والوں کا یہ ایکشن ہوتا تھا اور اس کے بعد کیونکہ اربوں کے کریکٹر میں رداری کا تصور ہی نہیں تھا تو یہ بڑی امہوری بات ان کے ہوئی تھی انہوں نے اس چیز کو اپنے ہر ہی ایک یادگار بنا دیا تھا وہ ہر سال حالت کی تصویر کی ان کو اس کی یاد کو دورایا کرتے تھے اس مقام کے اوپر انہوں نے تین میں لوٹنے بڑے کر دیے تھے انہیں قیمت سے اور پھر وہ اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ دے تھے وہ پہ جنہوں نے قوم کے ساتھ گرفاری کی تھی ہم نے پتھر مار کے ان کو تباہ دیا تھا پھر اس کی یاد کو کیا گیا تھا وہ ساری کی یاد میں قوم کے بچوں کو یہ یاد دیوانے کے لیے کہ جو قوم سے رداری کرتا ہے اس کا اثر کیا ہونا چاہیے ان بچوں سے اور آنے والی جنریشن کے دیکھ لیے اس بادشاہ کی یاد کو تازہ رکھنا کے لیے کی تقریب کے اوپر یہ کیا کرتے تھے وہاں سے وہ ہاتھیوں والوں کے چین اب آپ ڈیزلیں دیکھ رہی ہیں مار بھی اب یہ ہمارے حاجی جا کے وہ جو تین بڑے ہوئے پتھر ہیں ان کو ڈالتے ہوئے کینکری مار آتے ہیں نہ وہ کس ٹائم کے ذہن میں نہ وہ باس واہ یہ ہے نا پورا ایک فیلڈ آپ کے یہاں ہے بتایا یہ کیا ہے کہ تمہاری اس قسم کے سوچیاں راضی اور سے کبھی کام نہیں ہوں اور اسی کے ساتھ اس یہ کہا گیا ہے اس کے لیے خلیا بدا حاضل اٹانا ہوں لنجوا لکھ تو کہا گیا کہ تمہارے خلاف یہ جو اسلام اٹھا ہے یا یہ جو مسلمانوں کی جماعت اٹھی ہے تمہارے خلاف انہیں کوئی نسلی تحصب نہیں ہے کوئی مفادات نہیں ہے کوئی منافرت کی بات نہیں ہے بات اصل میں کچھ اور ہے اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ تمہیں جیسے یہ جماعت کھڑی ہوگا تمہاری خلا کیوں یہ اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے اور یہ سفاد کیوں ہو رہا ہے اس سن کی وجہ کیا ہے مجھے بڑی ہے تھا یند اپنے ندام کے لیے ایک مسجد को کرتا ہے है। اجتماعات ہوتے ہیں اس دین کے میدان کے استحکام کے لیے مشورے کیے جاتے ہیں یہ وقت نہیں اس नहीं پیش کر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حل سے مقصودی یہ ہے کہ نئے انسانی کو دعوت دی جائے کہ وہ آ کر دیکھے یشاد مناف یا نہ ہوم کہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھے کہ ان کی منفت کے لیے یہ ندان کیا کر رہا ہے یہ ندان آئرن سلٹن نہیں اپنے گرد میں ڈالے گا کسی کے اندر جانے کی اجازت دی جائے یہ ہر مسلمانوں کا محسوس استعمال نہیں ہے یا نہیں تھا کہیے اب ہے میں کیا کہوں یہ تو کنویمر تھے اس کے پہ یہ تو اس اجتماع کے انتظام کرنے والے تھے اڑان میں یہ چیز ہے تمام انسانوں کو دعوت دو کہ وہ یہاں آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کر رہا ہے اس مقصد کے لیے یہ جو مرکز ہے کائم کیا جاتا ہے بہرحال وہ ایک محسوس مرکز ہوتا ہے اسے شہر کہہ لیجیے جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ نے کمیونزم کہنا ہوتا تھا تو رشیا معاشرہ کہا کرتے تھے آپ رشیا کہتے ہیں چائنا کہتے ہیں چیکنگ کہتے ہیں نیو یارک کے ذراج امیرکا کا نظام ہے اس کے لیے لکہ اور لکے کے اندر جو تہذیب کا مرکز جسے آپ خعبہ کہتے ہیں وہ خوابہ تھا دین میں تو اس کیفیت یہ ہوتی ہے اور جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہی جو आज کے نظام کے مراکز ہیں وہ यात्रा کے لیے مندر بن جاتے ہیں یہ کچھ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا اس سے پہلے بھی جتنے امبیا اکران نے آ किया دین کے نظام کو قائم کیا انہوں نے اس قسم کے قائم کیے تھے یہ بیت المقدت کے مرکز یوروشن کے مرکز آپ یوزیوں کی تاریخ کر کے بیٹھی ہے یہ ان کے ہر کے قومی میں تھے وہاں ان کی سنکرتی قائم تھی یہ ان کے کیپٹل سٹیز تھے ان کی قلم کے اجتماع کے لیے مرکز تھے جب وہ کام کی اجتماع میں ختم ہوئی تو یہ نظام کے مرکز جو تھے یہ یاترا اور فلکری ویٹ کے لیے مندر بن کے رہ گئے پیپل بن کے رہ گئے اور اس کا نام ہی ہو گیا یوریوں کے لیے پینسل ہی ہے ہندوؤں کے یہاں کے ہیں اگر انڈیا अगर راندنے के یہ چیزیں دی ہوں گی تو وہ دن کے نراثن تو نہ رہتے ان لوگوں بعد میں وہ پھر یاترا کے مندر بن جاتے ہیں وہ جا کر کچھ رسومات ادا کر دی جاتی ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ قریضا جو تھا وہ پورا ہو گیا دین جب نظر میں بدل جاتا ہے تو دین کے نظام کے جتنے شاعر اور ارکان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مذہب کی رسومات بن جاتی ہیں قریش نے کالے کو یہی بنا رکھا تھا کالا عظیم مرکز تھا دین کے نظام کا انسانیت کو ایک مرکز کا جمع کرنے کا ان کی منفا کوشیوں کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی تھیں ان کے لیے تجربہ گاہ ان کی آواز گاہ یہ مقصد تھا اس سے اس کے بعد دین نگل میں تبدیل ہوا یہ کام اربوں کے ہر کا یاترا کا مندر بن من گیا یہ اس کے بن گیا لیکن آپ دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ مندر اور ان کے مہنت ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے بڑی آمدنی ان کی ہوتی تو سب سے زیادہ امیر جو ہے دنیا کے نہیں ہے تو یہ جو کا جو تھا اس طرف سے بادشاہ کرنا ہی کرتے منتوں کے پاس اب بھی کوئی دولت چل نہیں ہوتی میں ہم تو کسی کام کا ہوں برغانت ہوتی ہے اس کا یہ ان کی عزت اور دہرت کیوں ہوتی ہے وہ مثبت رکھتے ہیں خدا کے گھر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سے پمانے پر مندروں سے چسجدوں سے بڑے پیمانوں کے اوپر یوروسلم سے ہردوار سے بچے سے جتنی بڑی مسبت اتنی ہی بڑی آمدنی کا زیادہ کمیا یہ سارے مفاد حاصل کرتے ہیں ان مراقب کے ساتھ اپنی مسبت رکھنے پر کیا مفاد حاصل تھے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ ذرا سوچو کہ یہ عرب کا ملک وہ ہے کہ دن دہاڑے لوگوں کے پاس میں گھک جاتے ہیں اور اے ایسا تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہارے پاس میں سردی یا گرمی متوازر سرگرمیں کسر رہتے ہیں کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیکھتا یہ تمہیں کیوں کو اس طرح سے مشتمل حاصل ہو سوئی عربے کے اندر اس تعدے کے ساتھ مسبت کہا کہ ذرا سوچ کہ کیا پھر یہ تقاضۂ انسانیت نہیں کہ جس رب سے گرم کے ساتھ نسبت رکھنے سے تمہیں یہ کچھ حاصل ہو رہا ہے اس رب کے آسان کی معصومیت اختیار کر اور اگر اس کی نوزندگیوں تک تیار کرنی نہیں ہے تو مثبت چھوڑ دو اس کے ساتھ یہ کتنی بڑی دلات اور کتنی بڑی کمزی ہے کہ تم مفاد کو حاصل کرو خدا کے ساتھ مثبت رکھنے سے اور اس خدا کے دین کی اس خدا کے قوانین کی فرق اور مخالفت کرتے دے پڑے گا سبھی ہی دنیا میں ایسا ہوا ہے کسی آقا کے نام سے تم اتنا کچھ حاصل کرو اور اس آقا کی خلاف درجی اور سرکشی اختیار کرو دونوں سے ایک چیز اختیار کرو اگر کاغے کے ساتھ نسبت رکھنے سے یہ نفاڑ حاصل کرنے ہے تو پھر کاغے کے جو کرائے اور ذمہ داریاں تم پہ آئے ہوتی ہیں انہیں پورا کرنا چاہیے اور اگر وہ تم پر جر گرتی ہے تم نہیں پورا کرنا چاہتے اپنی نسبت کے ساتھ ہٹا لو ختم کر لو بڑی خاص اور واضح بات ہے میرا گرآیا لیکن وہ نہیں کر کے نہ روکان لو کے آبادہ سے اس لیے پھر یہ کہا گیا کیونکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی تحریر تمہارے ہاتھوں سے سن جائے ان کے آسا میں دی جائے کہ جو اس نظام کو صحیح بار میں قائم کرے خدا کے آسان و قوانین کی معصوموں سے تیار کریں سیدھی سی چیز ہے پیکنگ ان کے پاس رہنا چاہیے جو کمیونزم میں بلیو کرتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی تو لوگ سارا نزید دارانہ سر دارانہ رکھتے ہیں پیکنگ کے ساتھ لذبت رکھتے ہو محتو کے ساتھ لذبت رکھتے ہو یوں کہا جائے گا آج کی صلاح میں نئی علاقے قریطن عید رحمت چاہے بس وہ پہوان جو تمام قبائل عرب میں اور دوسرے بادشاہوں میں قریط کے ساتھ کر رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں سردی گرمی جہاں سے وہاں تک مسلسل ایک کے ساتھ دوسرے جنتے ہوئے چلے جاتے ہیں یہ بہت بڑا سامان حفاظت کا بہت ضروری آیت تھی جو کسی قبیلے کو وہاں حاصل تھی کہ اس کے کافلے کو کوئی لوٹے نہیں اس میں ان کی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ لوگ اپنے اپنے سامان بھی ان کے کافلے کے ساتھ کر دیتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنے کی حفاظت رہے گی آج یہ بات ہے فل یادو ربا ہاجل بائے تو کیا پھر یہ لازم نہیں آتا اس کا کتنی نتیجہ یہ نہیں ہے کہ تم اس گھر کے رب کے آسان کی شکایت کرو کس گھر کی نسبت سے تمہیں یہ کچھ حاصل ہے اور اس کے بعد دو چیزیں گرائی ہیں کیا کچھ تمہیں حاصل ہے اللہ زی آسامہ ہو منجم و آمنا من ہاؤ یہ دیکھیے عزیزہ نے من کہ خدا اگر کسی قوم پر اپنے انعامات دلاتا ہے تو وہ انعامات کیا ہوتے ہیں تمہیں کھانوں کے لیے روٹی دی خطرات سے ہے دونوں چیزیں بلائی گئی اس کے برق سورہ اندر میں ہے وہ ایک مثال ہے کہ ایک برقی کی چاروں طرف سے رزق کا سامان سیدھا چلا آتا تھا انہوں نے کمانو نے خدا بندی کی نات نا بلانی تھی تو اس پر خدا کا آزاد آیا اور اس آزاد کے لیے کہا گیا ہے دماغ خواہ سے موجود وہ آزاد کی شکل یہ تھی کہ بھوک کا آواز ان پہ مسلط ہوا اور خوف کا آواز ان پہ مسلط ہوا لہذا اسی کام کا روٹی کے لیے کسی دوسروں کا محتاج ہو جانا اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جانا یہ خدا کا عذاب ہے اور کوئی قرض جو دوسرے کی محتاج نہیں ان چیزوں کے اندر یہ سمجھ لیجیے کہ اس قوم پر خدا کا انعام ہے سکسٹی وکسٹی ٹو یا کچھ محل کی وہ رایت ہے یہاں بھی جو ادارہ بنایا ہے یہی بنایا تمہاری دوت میں تمہیں روٹی دی اس نے خوف کو عمل سے بدلا تو کیا اس کے بعد اور کچھ نہیں تو کتاب گزاری کا ہی یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اس گھر کے خدا کے آکام کی عبودیت اختیار کرو معبیت اختیار کرو تمہارے سال جو یہ تجار تجاد ہے تجارب ہے مخالفت ہے وہ اس بنا کر اور کوئی مجھے دشمنی نہیں ہے پانچ سات سال کے ٹائم لہذا عزیزہ لب اگر کالے کے ساتھ لسمت رکھنے والی قوم رب چادر کے قوانین کی عظاہی پر روزیت نہیں اختیار کرتی تو اس کا مقام وہی ہے مظاہریت کے بازاروں میں قرآد کا مقام اور اگر اس روش کی اختیار کرنے والی قریش کے ہاتھوں میں اس کی تعبیت نہیں رہنے دی گئی تھی تو کسی ایسی کرن کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دی جائے گی جو قریش کے ہی نقشتا کے اوپر چلنے والے ہوں گے کہ مپاد جتنے حاصل ہوں ان کو تو حاصل کر لیا جائے اور جو ذمہ داریاں آ جاتی ہوں اس کی ایگریگیشن جو ہو ان کو پورا نہ کیا جائے کا کو یاترا کے لیے مندر بنا کے رکھ دینا یہ وہی چیز ہے جو قریش نے کاگے کے ساتھ کر رکھی تھی اور جس کی دھما کر سادے کی تربیت ان سے چھین لی گئی تھی کہ یہ ہے جب یہ لگاؤ ہماری تمہارے ساتھ یہ قریش کے متعلق تھا اب کب جب سیڑھے آ کی تھی برادرہ لے لی وہ ان مخالفین کے متعلق تھی جو کھلے دنوں اسلام کے خلاف آ رہے تھے اگلی سورت آ رہی ہے پورا البل ایک سو ساتویں سورت وہ سورت خود مسلمانوں کی ہے کے بروں کے متعلق برے نہیں ایک زہیت کے متعلق وہ صرف مسلمانوں کے متعلق ہے اور مسلمانوں کے متعلق ہے کہ شہادت اس کے لیے ہے کہ بغانس نوین طلاط انفاہ جس میں وہ قتل کیا گیا بتایا گیا ہے کہ طلاحی ہے ان نبازیوں کے لیے آگے بات آئے گی میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے اس سورت میں ففاذ اب جاہلیت کے زمانے کے کچھ سے نہیں ہے اس نام کے بعد بھی مسلمانوں سے بی... غیر مسلموں سے نہیں ہے اب اس سورت کا خطاب خود مسلمانوں سے ہے اس لیے بڑی ہی وار کا لگا یہ اس کا خطاب تو براہ راست ہم سے ہے بات شروع کی گئی ہے کہ ار ہے اللہ دی جو کیا تو نے ان کی حالت پہ بھی گاہر کیا ہے عاد جو غور کیا ہے جو دین کی تقزیب کرتا ہے انکار نہیں کرتا اقرار کرتا ہے بن سے اپنے عمل سے اس کو جکلاتا ہے یہ بات یوں نہیں سمجھنے آتی اقرار کرنے والا عمل سے جکلاتا کس طرح سے اور میں نام بے اندر سے آپ یہ سنیں گے دعوی یہ کہ اسلام دنیا کے اندر سب سے غالب آنے لانے کے لیے ہے سب سے افضل آنا ہے محنتوں کا ہر ایک کے اوپر بندہ رہے گا یہی دین و ہے کسی میں انسانوں کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے یہ سارا کچھ وہاں سے ہوگا اس کے بعد مسلمان جب دنیا بسان جا رہے ہیں تو سب سے زیادہ محتاط سب سے زیادہ زلیم یہ کام نظر آ رہی ہے یہ میرے ساتھ اپنا دیش آتا ہے مغرب کے محدے آتے ہیں میرے پاس باتیں کرتے ہیں اسلام کے مطلب جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس سے مطمئن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ پرابلم جو ہمیں درپیش ہے ان کا حق یہ ہے لیکن اس کے بعد یہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شدہ اس میں ہے کہ لبڑی طور سے تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے اگر شاید یہ اپنے نفاذ نہیں پیدا کرتا سکے میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ نے کیسے کہہ دیے انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے تو صحیح ہزار برط سے کام چلی آ رہی ہے جو ان قوانین کو اس نظام کو اپنا ایمائن کہہ رہی ہے آج بھی دنیا کے اندر ساٹھ ستر کروڑ انسان ایسے بچے ہیں جن کا یہ دعوی ہے کہ یہ, یہ ان کا ایمائن ہے اور اس کے بعد حالت ان کی جب ساری دنیا میں سب سے زیادہ کمزور غریب لاتواں محبوب ہے اگر ان کے اندر اس میدان اور اس قانون اور اس اسلام کے اندر یہ کھوتی یہ تنا یہ, تناہ یہ کہ وہ اس قوم کو دنیا میں بڑا کمی اور ہے کموں دردوں کے اوپر پہنچا دیتا تو اس کے نام دینے والے کسی طرف مسلمت کرنے والے قوم کی حالت میں کیوں ہوتی اس لیے پرگمیٹک ٹیسٹ جسے کہتے ہیں نسائج سے کسی چیز کی شہادت مندر پر ٹیسٹ یہ آ رہا ہے یہ غلط ہے یہ بات اور اس وقت مجھے یاد آتا ہے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ کیا تم نے دیکھا اس قوم کو کہ جو زبان سے تو اقرار کرتی ہے اسلام کا اور انہوں نے جھوٹا سادہ کرتی ہے اسلام کو یہ ہے وہ چیز ہم کر رہے ہیں آج کیا سو میں اس کو بھی دیکھا کہ جو دین کو املن جکاتا ہے دین کا دعوی یہ ہے اور ہم اس دانوں کو بڑے زور شور سے پیش کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عل کیا کہ یہ غور انسانی کی مشکلات کا حال اپنے اندر رکھتا ہے ظاہر ہے کہ گور انسانی تو بہت دور کی چیز ہے خود یہ جو اپنی کہیں ہے اس کی مشکلات کا ہلکے میں مل جانا چاہیے اور ابھی ابھی پچھلا فکرہ بھی تھا کہ اچانک ہند دین و آمد و حمد ان کے को کو روٹی کی طرف سے تو لو فکری ہونی چاہیے اور ان کی اپرادھ کو خیر کو نہیں ہونا چاہیے سامان سب ہے چیز تو فراہم روپی کو ہی ہے کہا کہ جو لوگ دین کو جٹلاتے ہیں اب آگے بات چنی کہ دین کا جٹلانا امل کیا ہمارے رکھتا ہے میں تو یہی آئے گا کہ کہا یہ جائے گا جا کہ صاحب یہ دیکھ لیجیے یہ لوگ نوازے نہیں کرتے روزے نہیں رکھتے اس کو کچور کے اندر مبتلا ہے یہ نئی جنریشن پیدی بن رہی ہے لڑکیاں ان کی لنگے پھر پھر رہی ہے ٹھیک ہے سننے دکھنی چاہیے اس مانگ کے سدھار سے وہ موجود ہے لیکن ہم نے یہ پوچھنا ہے اس بان کے سدھار سے تو وہ کیا کہتا ہے دین کو جتنا کے لیے یہ ہے اچھا یہ وہ ہے سزار کن لیکن یتیم वाला وہ ہے کہ جو ہاتھوں فرد کا جو معاشرے کے اندر چڑھا رہتا ہے اسے دھکے دھو کے نکالتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ دونوں کی تکلیف کیسے ہو رہی ہے معاشرے میں ازت اس کی ہوتی ہے جس کا جتھا اور ہوتی جو تنہارا جاتا ہے معاشرے کے اندر جو دو ان کی تین دھکے دے کے اس کو جاتا ہے بناؤ ہوں تو اللہ تعالیم اور جس سے چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے اس کی روٹی کے فکر تو نہیں کرتے یا کسی کو نہیں کہتے کہ اس کی روٹی کا بھی کہا یہ کہاں وہ جو دین کی تقدیل کرتے ہیں میں نے ابھی ابھی کہا تھا کہ ریلوے میں ہمارے یہ بات آ رہی تھی کہ اس کے بعد کہا یہ جائے گا کہ یہ لوگ نوازے نہیں پڑھتے روزے نہیں رکھتے یہی چیز ہے مزید بتائی جاتی ہے نا میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا اگلی ہی آئے سوائن دن متندین یہ نماز ہے گھر پہ ہمارے ہیں جو محنم اور پداہی اور درداد دیونا کے لیے ہے نا قرآن کہتا ہے پداہ اور دون دے کا اور دردادی اور بہن ہے ان نمازیوں کے لیے کون سے نگر اللہ جینا ہم ان سلا کے ہوں خاو کہ جو اپنی صلاح کی حقیقت سے واقف رہے معلوم ہی نہیں ہے کہ سلاد کیا چیز تھی نسل میں آپ نماز پڑھیے اس کے بعد ایک وہ گرتا ہوا تھا گولا آ جائے گا نماز پاؤں میں فاصلہ تمہارا ایک مالک سے کم ہو گیا ہاتھ تمہارے کانوں کی محبت نہیں اٹھتے رکنی میں تم ہاتھ اینگل کے اوپر نہیں جھکے قیدوں کے بعد سارا لوگ اس طرح سے نہیں بیٹھے اور اگر یہ ساری چیزیں کر لیجئے ٹھیک الحمد للہ نماز سو دیں یہ جو کہا ہے کہ سدا ہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی طلاق کی حقیقت سے بے خبر ہے خبر ہی اس کے بعد نہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ شاہون جو ہے صاحب کے بعد آپ کو میں لوگوں سمجھتے ہیں تو کہ کلام سب سے بڑا ہار تھا اور کلام کی خصوصیت اور صفت یہ ہے کہ وہ کمان ہو گیلی نہیں ہونی چاہیے وہ کے یہاں ایک مشہور مثلاً دال جیسے کڑی کمان کا تیر یہ سخت ہونی چاہیے جتنی سخت ہوتی ہے تیر اتنا ہی تیرنی سے جاتا ہے اور نشانے سے لگتا ہے جس کمان کی طاقت گھی پر چکی ہوئی ہو اس کے تیر پائیے تو وہ کبھی اپنے نشانے سے نہیں پہنچتے کاہول اس کمان کو کہتے ہیں جو ڈھیلی پرتی ہوئی ہے اور اس کا تین کبھی مسائل پہ جا دیا اس کمان میں کمان کی مسروی ہوتی ہے بہت اس کی بھی ہوتی ہے چیزیں تو دونوں موجود ہوتی ہے تین مسائلوں سے نہیں لگتا کہ سات ڈھیلی پرسوتی ہوئی ہے یہاں لگا صاف آیا ہے یہ وہ چیز ہے کہ پارک کی لکڑی بھی ہے سمان کی کاٹ بھی ہے تیر بھی ہے ہاتھ بھی ہے چرانے والی بات بھی ہے پھر بھی لگتا کہا کیا وجہ ہے اللہ دینا تم جڑاؤں نا یہ سمجھتی ہے سلاد ان لباؤ اس چیز کا دن ہے جو یوں نظر آ جاتی ہے ٹھیک کھڑا ہے تبدیل ہی کہی ہے ہاتھ اپنی جگہ میں باندھے ہیں ہاتھ اپنی طرح اٹھائے ہیں یو چیز کیا یہ رشو کیا, کیا, کیا یہ سب کچھ کیا یہ جو ہے نا وہ چیز ہے <coughs> تو یہ سمجھ تو یہ ہے کہ سلاد سب یہ چیز کی اور یہ ٹھیک ٹھیک اگر کر تو یہ سناخت ہو گئی یہ اتنے ہی تو سناب سمجھ تھے سناج اس قسم کی صلاح کو ڈھیلی چاند کی کمان ہے یہ اپنے سناچ کی حقیقت اس کے مخصوص سے واقفی نہیں ہے دنیا عزیز نے بند فرال ہے یہ کسی چیز کو واضح کیے بغیر چھوڑتا نہیں یہ تک چائنا سے بھی پھر یہ دین میں آ سکتا تھا کہ وہ کیا بات ہے حقیقت صلاح کہ یہ اس قسم کی نماز کرنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کی حقیقت سے بے خبر ہے یوں پڑھتی ہیں نمازیں یہ ساری چیزیں صحیح صحیح ادا کرتے ہیں لیکن وہ جم ریز کے ان جسموں کو جسے جڑے دیکھ کر وہ ہر ایک گھر کے سامنے سے گزرنا چاہیے بند لگا دیتے ہیں اپنے لیے محسوس کر دیتے ہیں مال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے اس کے بعد بھی ہم لوگ کو انکوائری کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم دلیل کیوں ہے کیا اس کے بعد بھی پھر پورا جو ابھی قریش گزری ہے اس کی تقسیم کی ضرورت ہے کہ کتابوں کے ساتھ نسبت رکھتے ہو اس نسبت رکھنے سے اس میں مفادات حاصل کرتے ہو اور اس کے بعد عمل امن تقسیم عین کرتے ہو اور تقسیم دین کیا ہے جو اپراد مارکیٹ کے اندر فلہار آ جائے ان کی مصیبت اس کی مصیبت ہوتی ہے کسی دوسرے کی مصیبت نہیں ہوتی جو اکیلا ڈھکتے کا جو کئی بیچاروں کی حرکت مدد کا سپورٹ ہو گئی ہے بڑا جانے لفظ میم جو ہے جن کی حرکت رک جائے کسی طرح سے رک جائے اس کی کا کسی کا فکر نہیں ہے एक फर्म घर का डर आता है ये तो एक सैकंड में मर जाता है ये सारी उम्र मरते रहते हो सिकते किसी दूसरे को इसके लिए परवाह नहीं होती कि इनका इंतजाम किया जाए और इसके बावजूद तुम्हें शर्म नहीं आती तो बिस्मत ऐसी रखती हो इस इस के साथ इस काड़े के साथ काले के रंग के साथ تقریب کرتی ہوں گٹ مار کیوں ہے تم تلیق... ساری دنیا ہمیں بدنام کر رہی ہے کہ دیر گا کا سارے ایک آخری دین اور آخری اسلام اور آخری خراب اس سے ماننے والے قوم کی کیفیت یہ ہے سوچیے میرا دوں گی کرونا کے طور پر بانٹ جاتی ہے کیفیت تمہاری یہ ہے خریدتے اپنے آپ کو یہ کہہ کے یہ اس طرح کا روپئے سوٹ کر لیا جائے تو بس نماز کی حقیقت جو ہے وہ پوری ہو گئی نماز کی ذمہ داری پوری ہو گئی عزا نے میم یہ نہ یہ اس قسم کے جو ماخوذ پرائز ہے یا اس قسم کی جو چکری ہے وہ بےکار چیز ہے غرمل ہے بیماری ہے یہ نہ سمجھ لیجیے گا وہ اپنے مکان رکھتی ہے سامان کے لیے لکڑی پال تین حصہ ہونا ضروری ہے اس کے بغیر تو آپ تیر چلا نہیں سکیں لیکن ان کا اس شکل بھی ہونا ضروری ہے جس سے تیر کریں ان سے بات اتنی بات ہے <تصفح> یہ جتنی چیزیں آپ کے یہاں ہو رہی ہے یہ اس میدان کی از بات ہے جب اس میدان کے اندر سپاہی کھڑا ہوگا اس سپاہی کے تو یہ بھی ضرور ہوگا کہ اس سے بوٹ کے تصمے بھی ایک شکل میں ہوئے ہیں उसकी पोपी है खास मकान के ऊपर हो जब ये चले तो खाट पैर के ऊपर उसका कदम है खड़ा हो तो इस अंदाज खाट से खड़ा हो ये सारी चीजें सफाई के लिए जरूरी है लेकिन ना फौज रहे ना नजबूर रहे नजदाम रहे ना سپاہی اپنی سنت اس کی اپنی وردی ہے ایک ٹھیک ٹھاک پید ہوا گاؤں کی گلیوں کے اندر ریف رائٹ ریفٹ رائٹ کرتا چلا جائے اور پھر یہ اپنے دن میں اتنی نائن حاصل کر دے تو یہ شاید اس کا میں سپاہی ہوں یقیناً دوسرے کے والد آگے رہیں گے یہ جو قرآن چہ رہا ہے کہ یہ جو ہے کون تقریب کرتا ہے کون ہے وہ نمازی کہ جو اسی چیز کو اپنی پلاٹ سمجھ لیتے ہیں وہ جمنا بڑے جامع انسان <امتار> قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ ہمارا آتا ہے ربے کا بہادورہ خدا نے جتنی چیزیں انسانیت کی لشون ما کر اتا کی ہوئی ہے ان کے آگے بھنڈ نہیں لگایا جاتا بڑی چیز جہاں یہ جی آیا ہے صبح اسرائیل میں ہے ورنہ اسرائیل میں خزیزہ نے مند بھاؤ تو بڑی عظیم چیز ہے جو کہیں گئی ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم تو صرف مسلمان کیسے ہو کافر بھی اگر پتر کے قانون کے مطابق کوشش کرتا ہے تو ہم اس کے راستے میں بھی بن لگاتے ہیں کل میں بحاؤ ڈائے رہا ڈال نہبر ہو فضرت کے قوانین کے مطابق جو بھی چلتا ہے ہم گرموں کو مدد بھی چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ماں کہنا آتا اور ہمیشہ مار دوں گا تو ظاہرہ کہ انسانوں کو وہ پیدا کرے اور میں جس بھی نہ بنا کیوں کر کے ایک انسان اس کو نہیں مانتا اس کو ادھر سے معلوم کر دوں اور تمہاری یہ ہے کہ تمہاری اپنی قوم کی اثرات تمہارے اپنے اجزاء تمہاری اپنی ملت کے سر تمہارے خدا کا نام دینے والے اور تمہاری کا ذیب یہ ہے کہ ان کے راستے میں آنے والے رز میں بز لگا لگا کے اپنے لیے مفروف کر دیتے ہیں اور وہ دھوپ سے تر تر کے مر جاتے ہیں اور جو اس کے بعد نماز در کے کہتے ہیں اور ہم بھی رزان آ جائیں یہی چیز سلاد کے متعلق یہی وہ غلط فہمی تھی یہ قوم اگر پہ شاید اجازت کے کو پیدا ہونے کون سے یہ کہا کہ تم مزاحمت نہ کرو لیکن مجھے طلاق کی تو اجازت دے سکتی ہوں میں انہوں نے بھی ہماری طرح یہی سمجھا کہ یہ کچھ نماز پڑھنے کے لیے بات کر رہا ہے کہا کہ اس میں کوئی کوئی بات نہیں ہے تلاب کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا بڑا اچھا قرآن نے, قرآن سارے مقابلے درج نہیں کرتا وہ تو اس کی کریئر دھیان کا مختلف درمیان میں بھی چھوڑتا ہوا باقی ہمارے لیے چھوڑتا ہے اس کے بعد یہ ہے شعیب تم نے تو صرف سلاد کے لیے بات کی تھی ہم سے تم نے کہا ہے ہے لیکن یہ تمہاری سلاد عجیب ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے لال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں ارے میں شہر بجائے بندر گھنٹی وجہ اپنے لا واپس اور آپ بندہ جاؤ سلاس ہوا کہ ہر تین سلاد وہ اس کی بھی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی کے مطابق خرچ کریں جو کہ من کہا جا کے ڈالے ملتے ہیں دین میں سلاد کے دین کی تلاش انسان تو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جس طرح سے جیتا ہے وہ چلوتے اور جس طرح جیتا ہے اس کو خرچ کرے دین کی تلاش جو ہے اس کریں دوسرا درجہ فلافت ہے جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا کہ ذرا ایک فکرے میں بتا دیجئے کہ خلافت کسے کہتے ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ میں تو میں ہی سمجھا ہوں کہ کس طریقے سے حاصل کیا اور کس مقام پہ خرچ کیا بعض ختم ہو گئی برابر یہ ہے فلاق فلاخ میں مری معٹبل ویزیبل جو اس قسم کی کنکریٹ شکل ہے اس کو لہٰذی سے پورا کرنے کے بعد مطمون ہو جاتے ہو اور یم اور الزت کے جس چشمے کو کہتے پانی کی طرح رہنا چاہیے تھا اس کے سامنے بند لگا کے اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہو اور اس کے بعد پھر الحمدللہ کہتے ہو فوائد ندی جو پنج مدد دیم پورے دیکھا ہے اس سمبا کا نام لینے کا مدعی ہونے کے باوجود دین کی تقدی کر رہا ہے سوائے لین مسلم پبا ہے ان مسلم کے جن کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کس طرح یہ ہے عزیزانے وہ مقام جس میں سے ہم گزر رہے ہیں غیر مسلموں سے یہ کچھ کہا جا رہا ہے کہ یادو تو آخری ٹکراؤ کا وقت آ رہا ہے اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ ٹکراؤں کے بعد جب کامیابی تمہیں حاصل ہو جائے گی تو پھر کہیں یہی تمہاری صنعت اور یہ تمہارے قوم یہ روزے اور حج اور زکاط کہیں یہ کچھ میں بن کے رہ گئے یاد رکھو یہ ایک ندان ہے جس کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں ان کے مقصود ہیں الگ الگ محافظ ہیں بھونڈے جانا جو درمیان میں کہا وقت وہ ہے جس میں ان کا قید ان کی خوشیاں تصویریں یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب ان کو ختم ہی کر دیا جائے محام پن کا بدل پڑو ان کا بے قصی کا یہ عالم ہے کہ مومن اجیتوں سے تنگ آ آ کر مختلف مقامات کی طرف جا چکے ہیں یہ باقی رہنے والے مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں خود ضلع سے لگا ہو رہا ہے بھی یہاں سے رات کی تنہائیوں میں دیکھ دیکھ بظاہر بیٹسی کے آلم کے اندر یہاں سے جا رہے ہیں بظاہر کتنا یاس اور لاؤدیگی کا بھی عالم ہے دل دار جانے کا عالم ہے ایم اس مکان پہ کہا جا رہا ہے کہ ان سن سو سن سمراسا کیوں ہے وہ اتنے لیا جائے گا ہر سو یعنی قرآن نے یہ کثرت اور کثیر کے لیے ایک الگ لفظ قائم کیا ہے یعنی جتنے آئرے کی روح سے کثیر پر آبنڈن جتنی بھی ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ جو کچھ دبان ان کی کیا کرتی تھی کی اس سے بھی زیادہ کہنے کے لیے قرآن نے اس کے لیے ایک الگ لکسی الگ کھان کہا اور یہ ہے کیا کوشک قرآن نے یہ کہا ہے میوں کے حکمتا کا پد پوریا خیرم جس کی الحکمت دی جاتی ہے یوں سمجھو کہ اس کو خیر کثیر دیا جاتا ہے خیر مال کو بھی کہتے ہیں بھلائیوں کو بھی کہتے ہیں اور کثرت سے دیا جاتا ہے اور قرآن سے قرآن کریم لیے خود خدا نے الحکمت کہا ہے تو ایک تو دینے کے لیے یہ دیا الق اور خود کو دینے کے لیے ہے حکمت کثیر ہے اور اس لیے کہ اس پہ عمل کرنے کا نتیجہ خود خیر و کثیر ہے ہر چھ نبند بری فراوانی سے بڑی کسرت سے کہا یہ کچھ ملے گا اب دیکھیے زیلا جمل مقام وہ ہے مکہ سے ہجرت کر کے اس بیار جی کے عالم میں ندینے میں پناہ لی جا رہی ہے مدینے پر یہود چھائے ہوئے ان کے خود دیر میں یہ تھا کہ یہ اس طرح کے پناہ یزینوں کی حیثیت سے جو مدینہ میں یہ آ رہے ہیں تو یقینا ہمارے دل بنتے ہیں اور مزید آ رہا تھا ای اس مقام سے ایک بات کہی جا رہی ہے اور بڑی عظیم بات کہی جا رہی ہے اگلی چیز جو ہے اس عظیم بات سے پہلے میں اس چیز کی اوپر آ جاؤں فسلے میں رس دے گا ون ہے کرنے سننے صرف یہ ہے یہ سلادی کی بات تو پہلے ہو رہی اس قسم کی سلاد والوں کے مطابق یہ کچھ کہا جا رہا ہے اور پھر وہی سلاح ہے پسندوں جو آ گیا شناب کے یہ معاپ کیجیے یا اس کے بنیادی معنی ہوتے فراہ سے منصوبی کی تکلیم کرتے چلے جاؤ تم اپنے فراہج منصوبی کی تکلیم کرتے چلے جاؤ اگلی بات جو کہی گئی ہے یہ ہے لفظ ون ہر یہ ذرا تشریف الگ بات ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑی غریب کو قربانی کی جاتی ہے اس کے لیے قرآن کریم سے کوئی فرق نہیں ملتا پرانے کریم میں تو صرف آج کے استعمال میں جمع ہونے والوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ذرا تم اتنی تعداد میں جا رہے ہو اور پھر اس زمانے کو تو آج یاد رکھے پھر مکہ آبادی غیر بھی ذرا وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا وہاں جو ایک لاکھ آدمی چلا جائے تو کھائے کہاں سے اس کے لیے امتحان جو کیا گیا تھا کہ اپنے ساتھ جانور لے جاؤ کچھ تو سواری کے جانور ہوں گے کچھ فالتو جانور لے کے جاؤ کچھ معلوم افراد بھی لان کے لے جاؤ جو وہاں جو پوز اپ کرنا ہو اس طرح سے ساتھ لے جاؤ گے فالتو جانور وہ جتنے دن رہنا ہے انہیں وہاں جمع کرو خود اور خود وہ کی جو موٹائل ہے ان کو بھی کھلاؤ صرف جتنی بات ہے عزیزان بند پرانے کریم میں اس کے نکل اور یہ تو ایسی عمدہ سپلائی لائن ہوتی ہے یعنی کہ چلتا ہوا ایک کولڈ اسٹوریج آپ دیکھیے ان سے پورے کا پورا آج کے لیے سامان خراب اور ایسا محسوس ایسا ہے یہ نہ گلے نہ سلے کچھ بھی نہیں پھر اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے پاؤں آپ چل رہے ہیں یا آپ کے ہل ہے ریفریجریٹر چلے جا رہے جہاں ضرورت میرے سال ہے آپ کی اس کو ضرور کیجیے کھائیے دوسروں کو بھی کھنائیے کھلائیے پرانے پر ہی سوچتے آتی یہ جو ایک ایک حاجی بہت جا کے تھے کم از دو دو زیادہ سے زیادہ کی تو تنازع نہ پوچھیے اور پھر ان کو جگہ سے के چلا کے چلا کے جب چلوا کے بھیا دے کے چھری چلو کر لیے اور اس کو پھر بہت ڈھیر لگا دیے جاتے چودہ لاکھ جو آگے جمع ہو دو سو بھی جمع کرنا چاہے لگے دو دو کامستان ہے وہاں سمجھتا نا لاکھ جانور ہو تو بن جاتی ہے وہاں یہ قربان پھر ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی جگہ ہر جلی پوچھے کے اندر ہر جگہ بھی قربانی بات تھی اتنی جتنی باری ہلکی ہے اس سے زیادہ کی تو کوئی طلف ہے نہیں قرآن اب جو ان سے باتیں کیجیے تو اس میں سے پھر لاتے ہیں جس طرح اور اس میں یہ آئے پیش کی جاتی ہے پسندنے میں ردے دے گا سلاد اپنے رب کے لیے اداکار دماغ پر ون ہار کے معنی کہتے ہیں قربانی فرض تو اگر یہ یہی چیز ہے اس کے مانے قربانی ہے تو یہ تو فریضہ ایسا ہی یوگے ویسے سلاد کا اداکار میں فریضہ ہے پھر کہتے ہیں قربانی فرض نہیں ہے واجب ہے سنت ہے یہاں تو ون فرض ہے یہ ون ہر کیا چیز ہے یہ ٹھیک ہے کہتے ہیں سینے کا یہ ان یہ مقام عربی استعمال میں یہ لفظ بڑے ہی میں استعمال ہوتا سینے پہ ہاتھ باندھنا سینا نکال کھاتی نکال کے چلنا سینے تک ہاتھ لے جانا چور جو دنر کرتے ہیں وہ دہاروں گردن سے چھری نہیں دے وہ کھڑے کھڑے اس کے اس مقام میں مینس گئی اس جہد سے اس مقام میں مینک جو ہے اونٹ کو جمع کرنے کے لیے بھی مل بولا جاتا ہے ان کے لیکن صرف اونٹ کو جمع کرنے کے لیے گائے بھیڑ بکری کے لیے مینس نہیں بولا جاتا اگر اجتماع جمع کرنے گئی ہے تو صرف سونٹ کے کرنے کے اور اربوں کے یہاں کسی لگ سے کیونکہ یہ سینے کا اوپر کا مقام یہ سارا ان کے نزدیک وہ سمجھتے تھے کہ علم سارا انسان کا جہاں ہوتا ہے اس لیے ان کے ہاں سنیے کسی معاملہ کے تمام پہلو پہ غور و فکر کر کے اس کے اوپر حاوی ہو جانے کے لیے مدد میں لگا رہا تو پہلی بات تو گباؤ نہیں جس بے داری کے آدم میں جا رہے ہو تو بڑا خراب ملیں گے انڈینس ملے گا پراغام سے کچھ ملے گا پہلے صرف یہ ہے فتر رب ربے کا وہ ہے اپنے پراشت کی ترجام سے ہی کرتے کے چلے جاؤ اور جو دیش آنے والے جو امداد اور امور ہے ان کے تمام برتوں کے اوپر رائے زندگی سے نظام اڑا کے ان کے اوپر حاضر ہو چلے جاؤ تو معاملہ بات ہو جائے گا اور اگر وہ ڈر سے مانے سو تو ذرا کرنا ہے تو میں نے کہا تھا نا کہ اس میں وہ یہودیوں کا معاملہ آتا ہے آپ <تصفح> کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں جائز ادا کرنا جو ہے وہاں کا مسلمان چار ساڑھے چار کروڑ کی تعداد میں موجود ہے وہ اپنے لگب کی روح سے گائے جمع کرنا جو ہے اس کو جائز اور حلال سمجھتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق کام طور سے عید کے اوپر وہ گائے بھی جمع کرتے ہیں چار کروڑ کی آبادی وہ گائے جمع نہیں کر سکتی اگر فن کیجئے کہ کسی مقام کے لٹے پٹے ہوئے مسلمان ہندوستان میں سدا لینے کے لیے جا رہے تھے اور ان سے یہ کہا جائے کہ وہاں جاؤ اور جا کر جائزہ نہ کے سب سے سمجھ سوارے کیا ہوں گے مارے ہوں گے ان کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ ہم تم سے پیسن کرتے نہیں ہم یہاں تمہارے مدائل بنتے نہیں رہیں گے ہم اپنے مطلب کے مطابق زندگی میں کریں گے عزیزان منصوب یہودیوں کے حور ہاں حرام پر مکے سے ہجروٹ کر کے جا رہا ہے یہ بےکش و بیگاروں کا کافلہ بنا ہے یہودی خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں صاحب اب ہمارے یہ قابو آئے مناد الدینوں کی حیثیت سے اور کہا جو جا رہا ہے کہ میں بندر یہودیوں کے ساتھ وہاں جا کے کسی قسم کی دم کر پورا کرنا کمپرومائز کرنا بے مانی چیز ہے وہاں جاؤ اور وہ چیز جسے وہ حرام سے نہیں ہے تمہارے حرام ہے جنگل سے پوچھ جا کرو انہیں پتا چل گیا کہ سب سے نہیں آئے ہوئے بڑی چیز کے اندر کاری سیاست کرانے کے لیے انہیں فون کرا دوں چنا کے ہوا ہی یہاں جی. یہ کہاں ہو پہلا جو کے کیا گیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ یہ پناہ گزین یہ ریفیوجیز جو پڑتی ہے مدینہ سے چھایا ہوا تھا وہ پہلا نے وہاں جا کے معاہدہ کیا ہے اکٹھے مشترکہ سٹیزن ہونے کی حیثیت سے وہ برابر کا ہے اور اس میں مسلمانوں کا ہاتھ غالب ہے اس لیے کہ سوال یہ دیا تھا کہ ان میں آپ رہنا کل فاؤ یہ ہجرت تمہاری بگوڑوں کی بات نہیں ہے کہ تم یہاں سے بھاگے ہوئے ہو بیچاروں کی حقیقت سے یہ تو چیتر بدلنے کی بات ہے سر غیر مساج پزا سے مساج فضا کے اندر جانے کی بات ہے اس لیے وہاں جا کے دبنا نہیں گیا مدینے،, مدینے سے تو تمہارے اس مرکز کا عملی گہوارہ بننا ہے لہٰذا وہاں دبنے کی کمپرومائز کرنے کی مفاہمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بدلنے سے جاؤ اور جو عالف وہاں ضرور ہے سب ستا سے ہے وہاں جا کے اونٹ لگا کرو مراؤ یعنی ان کے دل ضرور ہو جائے اس سے نہ صاحب جنہیں یہ ہم بے قد سے کمی دیتے بے بس سے کمج دیتے ایسے کمزور سے نہیں ہے کوئی بڑی طاقت ہے ان کے پیچھے کرنا ہے ان کی ضرورت نہ سکتی تھی کہ ہمارے محلوں میں آ کے دائرے میں کر دیتے ہیں بڑی اور اگر آم ہے منہر کے بالکل دور دور صبح کر تو عربوں کے ہاں آوازوں غریبوں کو کھانا کھلانا سب سے بڑی چیز دلی جاتی تھی اور ان کے یہاں بہترین کھانا اوٹ کا گوشت کھلایا جاتا تھا اگر عام بانے بھی دیے جائیں تو یہ معلوم ہوگی کہ تم جاؤ فرائض منصوبے کی سر انجام تو ہی اور غریب اور محتاجوں کو اچھے سے اچھے کھانا وہی جو پہلے بات آ رہی تھی جدور یہ دینا مسکین تعام مسکین کا انتظام کرو یہ ہے تمہاری سلا یہ کرو وہاں جا کے اور پھر تم دیکھو گے کس طرح سے آگ کاؤثر تمہیں نہیں لے جا اس کی تفصیل آ گئی اور باہر کے تین برسان پاوان اختر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ہم ناموں نشان مٹا دیں گے تم دیکھو گے کہ یہ جو تمہارے دشمن ہے ان کی جڑے سخت ہے جاہلیے عرب کے خریش وہ باقی نہ رہے مدینہ کے اس طرح سرفرے کی ہوتی وہ باقی نہ رہے ایران اور رونا کی اتنی عظیم فطرت ہے جو اس کے خلاف جنہوں نے چشمت کی تھی وہ باقی نہ رہی سندر تھا اور یہ کہا جا رہا ہے اس وقت جب یہ کافی بے جان بچا کر بچوں سے مہینے کی طرف جا رہے ہیں یہ جیسی تصدیق دن ویراٹ گانے بھی ان کا یہ تھا کہ ہم حق پہ اور حق غالب آ کے رہا کرتا ہے یہ جیسی تصدیق کے ان حالات کے اندر اس قسم کا ایٹی ٹیوڈ اختیار کرنا کہ وہاں کی کاگریس غالب کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور ان حالات میں ان سے یہ کہنا کہ اتنا خیر و تثیر بنے کا تم دیکھو گے اور اس کے مقابلے میں تمہارا بزنس جڑے کٹ جائیں گے تقاض کا بر ہے نا چڑھائی چس کے آؤں تیرہ سال ان کے ساتھ ان کی تعلیم و تبلیغ کے اندر گزرا مکہ کے قریش کو دعوت دی جاتی رہی سمجھایا جاتا رہا اس امید کر کے یہ لوگ سمجھ آئیں گے کہ یہ راستہ تیار کرنے لے آ کر وہ وقت آ گیا یا یہ دیکھا گیا کہ اب جو ان میں سے آگے تھے حال قیلت آ گئے یہ جو باقی ہے یہ اپنی زد حق کرکشی کے اندر کس قدر بردوش ہے کہ اب ان میں سے کسی سے آنے کی امید نہیں ہے جب یہ مقام آ گیا تو اس وقت عظیز عالم اب پورا یعنی کافی ہمارے سامنے آتی ہے اور یہ عظیم اعلان ہے قلام کا یہ ہے وہ سورت کے جس میں براہ راست ان کو مخاطب کر کے چیلنج دیا گیا ہے سن کر کا اب دیکھ رہے ہیں یہ ایران کس وقت ہو رہا ہے اس وقت جب یہاں سے عام دنیا کے اندازوں کے مطابق ہر سیاست کے لچے کے مطابق جانا جا کر بھاگے جا رہے ہیں جسے کہا جا رہا ہے اس مقام پہ کہا جا رہا ہے روم ہے وہ کہ جو ان اخبار صدا بندی سے انتارے کر رہے ہو اور سنکشی برت رہے ہو تم تم تم نے جو کچھ کر لے تھا اس کی انتہا کر دی. تم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تم سمجھتے یہ تھے کہ میں تمہاری کی اہیتوں مصیبتوں مشستقوں تکلیفوں سے ڈر کے جھٹ جاؤں گا تم نے بڑی کوشش کی کہ میں تمہارے ساتھ سمجھ لوں بھی کر دوں لیکن تم لو نو سورت میں یہ دہرایا گیا ہے ہم تمہارے دورہ بہادر ولاب تم و تمہارے دورہ بہاد عجیب اچھا بات لیکن ان میں سیدھے بدلے ہوئے ہیں اور اسی میں بات سمجھ لیتی ہے لا آپ ادو مستقبل کر اس بات کو جو جی آئے تمہارا کر میں قتب ان کی عقائت اور مقبولیت اختیار نہیں کروں گا ما تھا جن کی اقوبیت تو اختیار دیں گے دو ٹوک فیصلے کا وقت آن لو کان کھول کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ہو جانے دیں گے لیکن لا اب دو ما تھا عزیزہ رحمان مومن کا تو اس دنیا کے اندر ہر باطن کے نظام کے سامنے نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ آپ دو ماں کا دوں جو جی میں آئے کاندھو یہ مستقبل کا سیدھا ہے کبھی نہیں کروں گا ان کی معیشت کبھی اختیار نہیں کروں گا جن کی معصولیت تم اختیار کیے ہوئے اور اب تجربے نے یہ بتا دیا بنا ان تم آسرا با آ اور جس نظام کی عدایت معصوبیت میں اختیار کیے ہوئے تم اس کی ودایت اختیار نہیں کرنے گا تو دو چھ فیصلہ ہو گیا ہم ان سے واسطہ تھا جو تم سے ناش کرتے دودھ سے ناشما رہے ہیں بنا اد ابتم یہ وہاں کا مدونا تھا جن چیزوں کی تم معصولیت اختیار کیے ہوئے ہو یا پرست کر پر رہے ہو یہاں ہے ماں اب تم کہا کہ جو میں ہوں کروں گا اس کی زمین کیا ہے زمین اس لیے یہ ہے کہ آج تک جو کچھ تم جن کی کرتے سے میں نے تو نہیں کیا تھا جیسے چیزوں کے بلندوں نے کیا بات پیدا کر دی میں نے پہلے زمانے میں بھی یہ کچھ نہیں کیا تھا یہ جائے تو دعوت کے بعد میں یہ کچھ کر لوں آب تم اب تم منا ان تم آب را تم پھر کہ اب حالات یہ بتا رہے ہیں کہ تم کبھی اس نظام کی طرف آنے والے نہیں ہو اس لیے نہ تم دینو گم من یا دین اب یہ مانو یہ نہیں ہے تمہارا دین تمہارے میرا دین میرے لیے دین, دین کے تو من ہے آبار کا نتیجہ اس کے بعد بات سیری ہے دوسرے مقامات میں ہے تو این قسط ہوگا کپل لی ڈلی اپنے ماڈلوں کو ان تم دریو اور دریو نما تام تمہارا یوز ہو اگر یہ نہیں آتے تقسیم کرتے ہیں تو ان سے یہ کہہ دیا کہہ دو میرے عوام میرے لیے جو کچھ تم کرتے ہو تمہارے لیے جو میں کہتا ہوں تم سے اس کی لاز میری ہوگی اور اس کے بعد جو کچھ تم کرو گے میں اس کے مریض ذمہ ہوں کئی بتا دو اپنے ہیں میں خود یا کون بے لوں گا نہ بتا دو کہ کوئی ہندی آ نہیں اور ان سے کہہ لو کہ تم اپنے پروگرام کے مطابق کرتے چلے گا میں اپنے پروگرام کے مطابق کروں گا اور اس کے بعد خوف اثرا بتا دیں ان قریب کئی بدائیں دیں گے کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا یہ نقم دینوں کو بلی دین کے دین کے مر میں یہ ہے نقائب امان مقاصا کے امن جس کو کہتے ہیں اصل میں جان گرو کو یہ پورا نقصد کا یہ دین کے مدلک میں متعلق کتنا جامعہ لفظ ہے دنیا کی کسی بھی محل میں اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا جرا دار اور تباہی بھی ہمارے لیے اس دن جس دن اس جیون کا ترجمہ ہم نے نظر کیا اور اس کا ترجمہ انگریزی میں ریلیجن ہو گیا اس کا ترجمہ ریلیجن نہیں ہے اس کا ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ کا ترجمہ زیادہ نہیں ہے گور کا کنسپٹ آ رہے تو اپنے اپنا ہے اسی قسم کا ہمارا ہو سکتا ہے ہمارا بھی ہو جائے گا اگر لوگ کہنے لگے اللہ کہنے سے اس کا خاص تو ضرور ہے اس کو پورا اللہ دیا ہمیں بہر دین کے بارے ہیں سوال کے نتاز. اس لیے اب دو, دو, دو, دو اب دیکھیے لوگا کیا کنظاہلا ربی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ قوم شاپ سے کہا کہ میں چلا اپنے رب کی طرف رب کو جانے کا جھوٹ تھا یہ رب کی طرف جانے کے معنی کیا تھا میں چلا اس ماحول اور خدا کی طرف کہ جو خدا کے نظر ربوبیت کی تشکیل کے لیے زیادہ مساج کیا ہوئی ہے کن ذاہب الگ نہ کہا دو طرح مکان سے یہ کہا ہے کہ لو میں چلا اب اس مقام کی طرف لکن دینوں نثینوں سے اوپر سماج کی بالی سے جب طبیب مصرف یہ کہہ کے کہ اس کے چلا جائے کہ یوں خدا کی خدائی بڑا حق ہے پر اصل کی ہمیں تو آگ نہیں مریض کے لیے وہ قیامت کی گڑی ہوتی اس قسم کا طبیل مفت جس نے تیرہ برس تک ان کے ان سمراج کے علاج کے لیے ایک کخت سے علاج کرنا چاہا جب پھر ان کی حالت سے ان کی طرف سے مایوس ہوتا اپنی طرف سے نہیں یوں اٹھ کے چلا جائے باری سے تو پھر اس آنے والی قیامت میں تاخیر کیا ہو سکتی ہے جس کا اٹھ کے جانا ہے ان کے لیے چیئرنگ آنے والی حراست ہوگا اور پھر وہ حراستیں جگہ جی جو ہم نے یہ کرتے چلے جا رہے ہیں ہر حملے کے بعد الگ طرح ان کے اوپر آتی چلی جا رہی ہے کافی سال مکہ اور کی تباہ جتنی برفر آتی ہوتی فریش اور ان کی تمام سر کتنی جو تھی, تھی. حضور نے جو پاس ہے تو پسندی حاضر دیکھو آج میرے کدو کے نیچے کس طرح کے اندر یہ ہے جو ایک مرد وومین افز مومن دنیا سے یہ کہتا ہے اگر وہ واقعی صحیح ہی قانون کے مطابق چل رہا ہے تو اس کے مطابق نتائج کے برامد ہونے میں تو اسے شکوش ہو سکتا وہ دن کے پورے یقین کے ساتھ دھرنے کے ساتھ یہ بات کہے گا <coughs> کہ تم اپنی رمست پہ چلتے جاؤ مجھے اپنی روز پہ چلنے دو میں تو خود بتا دیں گے کہ کون حق کے ساتھ کون باتل کے ساتھ ابھی زان ہم سورا الات ختم کر دی ہم نے آئندہ درس میں ہم سورا النصر ایک دسویں سورت لیں گے اور میں سمجھتا یہ ہوں آئندہ درس میں پرانے غریب کے درد سلسلے کی تکمیل ہو جائے گی اتنی خوش بختی ہے ہماری کتنا لمبا عرصہ بڑا تبرا ماں بڑا ہمت طلب اس طرح سے ہم نے دفر کیا اور وہ دیکھیے کہ اب کے جانے والوں نے میزاد پر احرام باز لیے اور وہ کاب تک ہمیں نظر آ رہا ہے اگلے ہی درج کے اندر خدا چاہے ہم اسے ختم کر دیں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ احباب نے جیسا فاطلہ کیا تھا اور آپ کا تقاضہ ہے تو اس کے بعد کی اس بار میں آپ یہ تین جشن استعفی اقتصاد اس پہ جمع ہو گئے ہیں جس میں چودہ سو نزول قرآن قرآن کریم کو نازل ہوئے اس رمضان کو چودہ سو سال پورے ہوئے اس کا بھی جشن منایا جا رہا ہے میں یہ بات کسی فخر یا تکبر سے نہیں کہہ رہا حضور ربو کی عزت عز اور لیاز سے کہہ رہا ہوں بطور شادی سے نعمت بطور شفاق گزاری کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان کی عید کو جشن نظور قرآن پہلے پہل آپ ہی میں جا رہا تھا اس سے پہلے آپ نے سبھی یہ بات کہیں سے نہیں سنی ہوگی کہ یہ عید جشن نظور قرآن ہے یہ بات بھی عام اب آپ نے دیکھی اور پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چودہ سو کال گزر گئے کبھی اس کا جشن نہیں منایا مسلمانوں نے اب پورے عالم اسلام میں جشن نظور قرآن بنایا جا رہا ہے اگر اس کے لیے خدا کے یہاں سے بھی کچھ خوش بخشیاں مل سکتی ہے تو اس میں آپ آباد کا حصہ اب سابق افضل ہونے کی حیثیت سے یقین ہو رہا ہے کہ جشن نزول قرآن کا تصور آپ نے دیا تھا آج دنیا میں رہ رہی ہے جشن ضرور قرآن اور پھر جشن ضرور قرآن تو آپ ہر سال منایا کرتے ہیں جائے دو اور تیسرا یہ کہ پچھلے استعمال سے یہ تکمیل در سے قرآن کریم جی کنہیں دنوں واقع ہو رہا ہے خیر اس کے سر پہ شاید ستائیسی رمضان عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہی طریقے تین درس تین جشن سات جنوری کی اتوار کو آپ احباب یہی منا رہے ہیں اسی طرح ترسلو سے شروع ساڑھے نو بجے قریب اور جیسا کہ میں نے ارد کیا تھا اس کے لیے پروگرام یہ تجویز کیا ہے آپ احباب نے کہ آپ احباب میں سے صاحب داستر جو ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ میں نے اس درد سے کیا پایا ہے سات جنوری کو جشن ہوگا اور آئندہ دس تو ہم اس سلسلہ کی اس سونے کی زندگی کی آخری کھڑی کوشش میں پرو دیں گے بناؤ اور سب کچھ ملنا سرت سنگ